أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لَوْ لَا لولا فصلت آيَاتُهُ لَوْ لَا فُسِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ, وعربي أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في أعذانهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقذي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عام صحن فل نف سے و من اس و مارب مقصد سور حامیم السجدہ کا شرق دعا کی نفی اور اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات چار شبہات کے جوابات دیے جاتے ہیں دو شبہات یہ ذکر کیے جا چکے ہیں پہلا شبہ آیت نمبر پانچ میں تھا کہ ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی یہ آپ کا دعوی کیا ہے اور آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اس کا جواب دیا آیت نمبر چھے میں میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں اور توحید کی بات کرتا ہوں میری بات کی سمجھ تمہیں کیوں نہیں آتی کہ تم اردو سمجھتے ہو میں اردو میں بات کر رہا ہوں تم پشتو سمجھتے ہو میں پشتو میں بات کر رہا ہوں تم عرب ہو میں عربی میں بات کر رہا ہوں جب وہ ایک ہی زبان ہے تو میری بات کی سمجھ تمہیں کیوں نہیں آتی دوسرا شبہ آئے نمبر پچیس میں جی کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ان اولیاء کرام سے نہ مانگے اور یہ کچھ کام نہیں آتے ہم تو دیکھتے ہیں کہ لوگ ان سے حاجتیں مانگتے ہیں اور وہ پوری ہو جاتی ہیں اور بابا بھی ہمارے خواب میں آتا ہے تمہارا جواب وقت نالحم قرآنہ دراصل یہ ہم نے ان پر شیاطین کو مسلط کیا ہے سے اراض کی وجہ سے ہم نے ان پر شیاتی کو مسلط کیا ہے اور وہ ان کے لیے وہ برے عقیدے وہی مزین کرتے ہیں اور انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے انہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں جی اب یہاں سے آیت نمبر چوالیس اور پینتالیس میں دو شبہات مزید ہیں تیسرا شبہ آئے نمبر چوالیس میں اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اللہ نے اسے کسی اور زبان میں کیوں نازل نہیں کیا یہ تو قرآن بھی عربی میں ہے پیغمبر بھی عربی ہے قرآن بھی عربی زبان میں پیغمبر بھی عربی زبان بولنے والا یہ تو لگتا ہے کہ یہ قرآن یہ کتاب اس پیغمبر نے یہ اپنی طرف سے یہ کتاب بنائی ہے اور یہ اپنی طرف سے گھڑی ہے جی اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ کے پیغمبر وہ عرب کے معاشرے میں پیدا نہ ہوئے ہوتے جی اگر اللہ کے پیغمبر وہ کسی مکتب گئے ہوتے انہوں نے پڑھا ہوتا یہ جی تو تب جا کر ان کا اعتراض وہ قرآن پر کیسے ہوتا یہ جی اگر اللہ کے پیغمبر کو لکھنا پڑھنا وہ آتا اور باقاعدہ وہ کسی مکتب میں انہوں نے لکھائی اور یہ چیزیں یہ سیکھی ہوتی تو تب جا کر ان کے اعتراض کا کیا حال ہوتا یہ تو قرآن مجید جگہ جگہ کہتا ہے کہ پیغمبر میں نے امیوں میں بھیجا ہے عرب وہ بھی امی تھے لکھنے پڑھنے کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق نہ تھا اور خود اللہ کے پیغمبر نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے اور عرب کے معاشرے میں انہوں نے وقت گزارا ہے تو جب انہوں نے لوگوں کو قرآن کی دعوت دی اس صورت میں بھی اللہ کے پیغمبر پر اس کتاب کے اپنی طرف سے بنانے کا الزام وہ لگاتے تھے تو اب یہاں پہ قرآن ان کا یہ اعتراض ذکر کرتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر بھی عربی کتاب بھی عربی لگتا ہے یہ کتاب اس پیغمبر نے یہ اپنی طرف سے گھڑی ہے اور اپنی طرف سے انہوں نے بنایا ہے قرآن یہاں پہ جواب دیتا ہے کہ اگر اس کتاب کو میں نے آجمی زبان میں نازل کیا ہوتا تو تب ان کا اعتراض یہ ہوتا کہ پیغمبر عربی اور کتاب آجمی یہ کیسے ہے مطلب یہ کہ اعتراض تب بھی کرتے یہی وجہ ہے کہ ہم درس میں بار بار یہ بات دوہراتے ہیں کہ اگر لوگوں کی خواہشات کے مطابق کام کرنا ہے کہ لوگ خوش ہو جائیں تو یہ یاد رکھیں یہ خوش فہمی یہ دور کر دیں لوگوں کے بارے میں جو یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ لوگ مان جائیں گے اور لوگ اعتراض نہیں کریں گے تو یہ خوش فہمی یہ دور کر دیں یہ آپ لوگوں کی ایک خواہش کو پوری کریں گے تو قرآن کو نہ ماننے کی ان کی دوسری خواہش وہ سامنے آئے گی دوسری پوری کریں گے تو تیسری سامنے آئے گی جنہوں نے نہیں مانا تو انہوں نے اللہ پر اور اللہ کے پیغمبروں پر بھی اعتراض کیا ہے اسی لیے یہ اپنا کام کرتے جائیں لوگ طرح طرح کے اعتراض کریں گے کوئی کہے گا مدرسہ نہیں پڑا کوئی کہے گا صرف نہبا نہیں جانتا کوئی کہے گا فلسفا منطق نہیں پڑا کوئی ایک بات کرے گا کوئی دوسری بات کرے گا لیکن تم نے اپنا پیغام یہ پہنچانا ہے تم نے اپنا پیغام یہ آگے بڑھانا ہے لوگوں کے اعتراضات کی کوئی پرواہ نہ کرو ولو لو جالنا قرآن یہ اور یہ اگر بیچتے ہم اس کتاب کو قرآن قرآن پڑھنے کی کتاب یہ آجمی یعنی اگر بناتے ہم اس کتاب کو قرآن پڑھنے کی کتاب آجمی, یعنی آجمی زبان میں یہ کتاب اگر آجمی زبان میں یعنی عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں میں نے اسے بنانا ہوتا اور میں اسے بیچتا لقالو تو تب یہ کہتے یہ محترظیم لولا لیا تو ہو کیوں واضح نہیں کی گئی اس کی آیتیں وجہ یہ کہ عربی اور عرب اس کے اس پر یہ دعویٰ بھی کرتے تھے اور اس کے بارے میں وہ یہ فخر کرتے تھے کہ عربی زبان اس میں جیسے ایک انسان ایک بات کی وضاحت کر سکتا ہے دیگر زبانوں میں وہ ممکن نہیں ہے اسی لیے دیگر زبانوں کو وہ آجمی زبان کہتے ہیں آجمی جما گنگے پن کو کہتے ہیں یعنی دیگر زبانیں وہ عربی کے مقابلے میں گونگی ہیں جس میں انسان یہ اپنے معاف زمیر کا صحیح اظہار نہیں کر سکتا جس طرح عربی زبان میں کر سکتا ہے لو لاف سلت آیا تو کیوں واضح نہیں کی گئی اس کی آیتیں یہ آجمی و عربی آیا کتاب آجمی وہ عربی اور پیغمبر عربی کتاب عجمی مثلاً کتاب فارسی زبان میں یا اردو زبان میں یا انگریزی زبان میں یا کسی اور زبان میں یعنی اگر پیغمبر عربی ہوتا پھر بھی بطور معجزہ اس عربی پیغمبر کی زبان سے اللہ اس کتاب کی جو عجمی زبان میں نازل ہوئی ہوتی وہ کتاب پھر بھی اللہ بطور معجزہ اس پیغمبر کی زبان سے اسے صحیح ادا کرتے اور دنیا کے سامنے وہ تب بھی معجزہ ہوتا لیکن اعتراض تو انہوں نے کرنا تھا کہ پیغمبر عربی اور کتاب آجمی یہی اعتراض یہ سورہ شعرا آیت نمبر ایک سو اٹھانوے میں یہ گزرا تھا وہاں پہ یہ کہا تھا کہ اگر کتاب عربی ہو اور پیغمبر آجمی ہو تو پھر تب تب بھی انہوں نے یہ اعتراض کرنا تھا باد ال یہ کتاب اگر ہم نے بعض آجمی لوگوں پر نازل کی ہوتی اور وہ آجمی پیغمبر ان پر یہ کتاب عربی میں پڑھ رہا ہوتا تو تب بھی یہ لوگ اس کتاب پر ایمان نہ لانے والے ہوتے ایمان نہ لاتے ہر صورت میں یہ اعتراض نہیں چھوڑیں گے اور اعتراض یہ ضرور کریں گے آجمی اور عربی آیا کتاب آجمی اور پیغمبر عربی مطلب یہ ہے اور یہ ان کا تیسرا اعتراض ہے تیسرا اعتراض کہ قرآن پر یہ یہ اعتراض کریں گے کہ یہ تو اس پیغمبر نے خود اپنی طرف سے بنایا ہے تو اللہ نے فرمایا اگر اس کتاب کو میں نے آجمی زبان میں کسی اور زبان میں بھیجا ہوتا تب بھی یہ اعتراض کرتے اور قرآن کو نہ مانتے کل کہہ دیجیے پیغمبر ہو لینا شفا کہ اس کتاب کا جو مقصد تھا اور یہ کتاب جس مقصد کے لیے آئی تھی اس مقصد کو پہچانو وہ کیا تھی کل کہہ پیغمبر ہوا لدین آمنو کہ یہ کتاب للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے ہیں ہدن ہدایت ہے و شفا ان اور شفا ہے یہ قرآن یہ گمراہی سے نجات کا ذریعہ ہے یہ قرآن یہ ہدایت ہے راہ دکھانے والی کتاب ہے وہ شفا اور یہ تمام امراض سے علاج کا ذریعہ ہے یہ قرآن مجید بالخصوص یہ تو جو روحانی امراض ہیں ان سے علاج کا بہترین ذریعہ ہے شرک سے نجات بغیر قرآن کے ممکن نہیں ہے اسی طرح جتنے یہ اخلاق مضموما ہیں برے اخلاق ہیں خواب و جھوٹ ہے خواب بخل ہے بزدلی ہے جتنے برے اخلاق ہیں بے حیائی ہے قرآن ان تمام امراض کا علاج ہے تمام نفس کے ساتھ یہ باطنی امراض ہیں نفس کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور قرآن ان کا علاج ہے اسی لئے قرآن کے بغیر ان تمام امراض کا علاج ممکن نہیں ہے یہ قرآن یہ ہدایت ہے وَشِفَاعُن اور یہ علاج ہے اور یہ شفا ہے تمام امراض سے اسی طرح یہ قرآن مجید جو ظاہری امراض ہیں تو ان سے بھی علاج کا ذریعہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابو سعید الخدری کی اس روایت میں جو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ وہ جا رہے تھے ایک سفر میں اور ایک قبیلے پر سے گزر ہوا انہوں نے ان سے کچھ کھانا وغیرہ وہ مانگا کہ ہم مہمان ہیں ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے لیکن بعض لوگ وہ کم ظرف ہوتے ہیں فلم انہوں نے ان کی مہمانداری نہیں کی اور اتنے میں ان کے قبیلے کا سردار اسے کسی چیز نے ڈسا یا بچھو نے یا سانپ نے انہوں نے اپنا منتر وغیرہ اور علاج وغیرہ وہ کیا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا اور وہ دوڑے دوڑے آئے ان سے کہتے ہیں کو کم حلفی کن من راقن تم میں ہے کوئی دم کرنے والا کیونکہ ہمارے قبیلے کا سردار تو اسے کسی چیز نے ڈس لیا ہے تو ابو سعید الخدری نے کہا ہاں میں ہوں اور وہ آئے حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور وہ بندہ بالکل تندرست ہوا اور حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے تیس بکریاں وہ لے لی ان سے اور انہیں روانہ کیا صحابہ کرام جب جب وہ صحابہ کرام کے پاس اپنے دوستوں کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تم نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن پر تم نے اجرت لی ہے اس لئے ہم اللہ پیغمبر اللہ کے پیغمبر سے پوچھیں گے ابو سعید الخدری کو یہ مسئلہ معلوم تھا اسی وجہ سے انہوں نے بولی اور آئے اللہ کے پیغمبر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیا پڑھا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے فاتحہ پڑھی ما رخل تو اللہ بفات اللہ کے پیغمبر ہنس پڑھے اور کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ رقیہ ہے یہ تو دم والی صورت ہے اور کہا کہ خدو من ربولی بسا میں تم لوگ اس سے اپنا حصہ بھی لے لو اور میرے لیے میرا حصہ بھی دے دو اب اس میں اللہ کا دیگر صحابہ کا کیا حصہ تھا اوپر اللہ کے پیغمبر کا کیا حصہ تھا یہی وجہ ہے کہ مبسوط میں سرکسی وہ کہتے ہیں حنفی کی جو معتبر کتاب ہے امام المبسوط اس میں وہ کہتے ہیں کہ ابو سعید الخری نے یہ جو ان سے یہ تیس بکریاں یہ بیڑھ بکریاں لی تھی تو یہ بطور غنیمت کے لی تھی یہ بطور غنیمت کے لی تھی اور یہ قرآن پر اجرت نہیں تھی جو لوگ دین پر اجرت لیتے ہیں تو یہ ان کی سب سے بنیادی دلیل ہے حالانکہ اس حدیث کے کئی جوابات یہ دیے جا سکتے ہیں لیکن یہ یہ کافروں سے بطور غنیمت کے یہ مالی لیا گیا تھا تو قرآن مجید یہ ظاہری امراض سے بھی شفا کا اور علاج کا ذریعہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر باسی میں بھی گزرا تھا سوری یونس آیت نمبر ستاون میں بھی گزرا تھا یا ایوہ الناس قد جات کم مو عزتن من ربکم وشفاؤن لما فی الصدور وہدو ورحمت للمؤمنین تو قرآن مجید یہ ہدایت ہے اور یہ شفا ہے قل کہہ دیجئے پیغمبر یہ قرآن ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں یہ ہدایت ہے وشفاؤن اور علاج ہے والذین اللہ یؤمنونہ اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی کتاب پر فی آزان انہیں کیا ہدایت حاصل ہوگی فی آزان قرآن ان کے کانوں میں بوجھ ہے وہ ہوا اور یہ کتاب ان پر اندھی ہے یعنی وہ اس کتاب سے اندھے ہیں یہاں یعنی پہ قرآن نے مبالغ کے طور پہ کہ یہ کتاب ہی ان پر اندھی ہے یعنی انہیں اس کتاب کی کوئی سمجھ نہیں آتی وجہ یہ کہ اس پر ایمان نہیں لاتے اسے دل سے مانتے نہیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ہدایت کے لیے اور شفا کے لیے سب سے پہلے اسے اللہ کی کتاب ماننا یہ ضروری ہے تو ان لوگوں کو جو اللہ کی کتاب کے لیے پکارا جاتا ہے قرآن تو کہتا ہے کہ فی وقرن ان کے کانوں میں بوجھ ہے حالانکہ یہ سنتے تو ہیں قرآن کہتا ہے ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص دور کڑا ہو اور دور سے اسے آواز دی جا رہی ہو تو اسے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ دور سے کوئی آواز میرے کان میں آ رہی ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے یہ لوگ جو اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ کتاب ہی ان پر ہندی ہے نہ دو نہ انہیں پکارا جاتا ہے ممکان باید دور کی جگہ سے جیسے انسان کے کان میں آواز آتی ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے یہ تیسرا شبہ اور تیسرا اعتراض تھا نا موسل کتاب اب اس میں چوتھا اعتراض چوتھا اعتراض وہ یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو یہ ایک ہی مرتبہ میں بھیجا جاتا ایک ہی مرتبہ میں کیوں نہیں بھیجا گیا یہ تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ پیغمبر جو بیان کرتا ہے یہی اس کے اپنے آپ اپنی طرف سے بنانے کی اپنی طرف سے گھڑنے کی دلیل ہے جواب حضرت موسا کو تو میں نے ایک ہی مرتبہ میں کتاب دی تھی چاہیے تو یہ تھا کہ اس پر سارے ہی ماند لاتے اور سارے ہی ماند لیتے لیکن اس میں بھی اختلاف کیا گیا ہے مطلب یہ کہ ما, نہ ماننے والا بندہ جب ضد اور اعنات پر اتر آئے تو اس کی آپ تمام خواہشات پوری کریں وہ جب کسی چیز کو ماننے کا ارادہ نہیں ہے تو وہ ایک اعتراض کے بعد دوسرا کرے گا اور دوسرے کے بعد تیسرا کرے گا ناموسل کتاب اور تحقیق دی تھی ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات فخت لففی ہی ایک ہی مرتبہ میں ہم نے دی تھی فخت لطفی ہی بس اختلاف کیا گیا اس میں بعض لوگ ایمان لے آئے تھے اور بعض لوگوں نے انکار کر دیا تھا کہ اب یہاں پہ جس طرح مکہ کے مشرقین نے اس قرآن سے انکار کیا ہے تو اب ایک اور اعتراض آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی کتاب سے انکار کر لے جیسا کہ ان موجودہ منکرین نے قرآن سے انکار کیا ہے تو یہ لوگ ہلاک کیوں نہیں کیے جاتے وجہ یہ کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے کسی قوم کو ہلاک کرنے کا کسی قوم کو عذاب دینے کا ایک وقت مقرر ہے اور اگر وہ اللہ کی طرف سے پہلے مقرر نہ کیا گیا ہوتا تو کب کا ان کا کام یہ تمام کر دیا گیا ہوتا ولی کل اور اگر نہ ہوتی یہ بات سبقت رب کا جی پہلے اور اگر نہ ہوتا یہ حکم پہلے گزرا ہوا میں رب کا تمہارے رب کی جانب سے کون سی بات تو وہ ہے بتاخیر تاخیر اور اگر نہ ہوتی یہ بات یعنی عذاب کی تاخیر پہ کہ عذاب اپنے وقت پہ آنا ہے کلی متن اور اگر نہ ہوتی یہ بات یہ جی پہلے گزری ہوئی میرے رب کا تمہارے رب کی جانب سے کون سی بات یعنی عذاب کے تاخیر پہ کہ عذاب اپنے وقت پہ آئے گا لقل یا تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے مادن ابھی ہی ان کے درمیان ابھی کے ابھی یہ فیصلہ یہ کر دیا جاتا لیکن اللہ کی طرف سے ہر چیز کے لیے ایک وقت وہ مقرر ہے وہ ان نوم لفیشت کے منب اور یہ بھی ان کے لیے کوئی عذاب سے کم نہیں ہے کہ یہ لوگ اور یہ چیز بھی ان کے لیے عذاب سے کوئی کم نہیں ہے کہ یہ لوگ یہ شک میں مبتلا ہیں اور آئے دن وہ شک ان کا وہ بڑھتا جاتا ہے اور یہ لوگ یہ شک میں مبتلا ہیں وہ ان نوم لفیشت کی من ہو اور بے شک یہ لوگ اسی لیے یہ قرآن کو نہ ماننے والے اور دین فطرت پر نہ چلنے والے یہ شک میں مبتلا ہیں اور یہ شک یہ بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہے وہ ان نوم لفی شک کہ مریب اور بے شک یہ لوگ شک میں ہیں من اس قرآن سے مریب ایسا شک ہے کہ جو بڑھنے والا ہے ایسا شک ہے جو دن ب دن بڑھنے والا ہے مریب ریب بھی شک کو کہتے ہیں یعنی ایسا شک ہے کہ جو انہیں بے چین کرنے والا ہے ایسا شک ہے کہ جو دن ب دن بڑھنے والا ہے اور ایسا شک ہے کہ جو انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا اور بے شک یہ لوگ ہیں شک میں اس قرآن سے مریب ایسا شک جو دن ب دن روز بروز بڑھنے والا ہے یعنی انہیں کرنے والا ہے اب اس آیت میں ترغیب بھی ہے اور تخویف بھی ہے یا قرآن مجید اللہ نے یہ کتاب بھیجی تو اگر اس کتاب کو مانا اس کے مطابق عمل کیا فائدہ تمہارا اپنا ہے لیکن اگر اسے راس کیا انکار کیا نقصان بھی تمہارا اپنا ہے اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا منام فل نفسی ہی تو اس آیت میں تین باتیں ہیں ترغیب ہے قرآن کو ماننے کی اور تخلیف ہے آراز پر اور دفع الواہم ہے کہ کیا اللہ نے جن لوگوں کو اللہ سزا دیتا ہے تو کیا اللہ ان پر کوئی ظلم کرتا ہے ہرگز نہیں من عامل صالحی جس نے عمل کیا نیک من عامل صالحن جس نے عمل کیا نیک اور عمل نیک کے لیے کیا ضروری ہے سب سے پہلے ایمان اور اس کے بعد اخلاص اور اس کے بعد وہ عمل و سنت طریقے کے مطابق ہو جس نے عمل کیا نیک فل نفسی ہی تو فائدہ اس کے اپنے آپ کے لیے ہے وہ عصا اور جس نے برائی کی نہ وہ ایمان لایا اللہ کی کتاب پہ نہ اس کے عمل میں اخلاص ہے نہ وہ پیغمبر کے طریقے پہ چلا فعالا تو اس کی سزا اس کی جان پر ہے وہ محرب کب اللہ ابیب کیا جسے اللہ سزا دے گا تو کیا اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے تو جواب جباب ہمارا رب کبھی اور نہیں ہے تمہارا رب ظلم کرنے والا اپنے کسی بھی بندے پر زلام یہ مبالغے کا سیگا ہے اور عبید یہ عبد کی جمع ہے بندوں کو کہتے ہیں ہم نے مانے میں زلام مبالغے سے مبالغ سے ہم نے وہاں پہ بھی قلت مراد لی ہے ظلم مانا اگر آپ لفظی مانا کریں گے تو لفظی مانا یہ آئے گا اور نہیں ہے تمہارا رب وہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا لبید اپنے سارے بندوں پر تو کیا مطلب اللہ تھوڑا سا ظلم جو ہے وہ کرنے والا ہے اپنے بعض بندوں پر اسی لیے چونکہ یہ جملہ اس میں ہے ہی یہ مبالغہ تو مبالغے میں زلام مبالغ سے ہم نے قلت مراد لی ہے اور آبید جمع سے ہم نے فرد مراد لیا ہے تو مانا یہ کبھی اور نہیں ہے تمہارا رب بے غلام ذرا بھی ظلم کرنے والا یعنی تھوڑا بھی ظلم کرنے والا لبید اپنے کسی بندے پر تمہارا رب کو تھوڑا ظلم کرنے والا بھی کسی بندے پر نہیں ہے مانا فیا تو چار شباعت اس صورت میں تھے وہ بیان ہو چکے وَلَو قُرْآنًا آجمیًا اور اگر ہم بناتے اس کتاب کو قرآن قرآن پڑھنے والی کتاب آجمین آجمی زبان میں لخالو تو تب یہ منکرین ضرور کہتے آیا تو کیوں واضح نہیں کی گئی اس کی آیتیں آجمی و عربی تو آئے یہ کتاب ہے آجمی اور یہ پیغمبر ہے آربی کل کہہ دیجئے پیغمبر شفا <تسجن> یہ قرآن یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی کتاب پہ یہ ہدایت ہے شفا اور علاج ہے <تسجن> اور وہ لوگ کے جو ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ کی کتاب پہ فیاضان وقر ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ کتاب ان پر اندھی ہے مکان امبا عید دراصل یہ اس کتاب سے اندھے ہیں لیکن مبالغ کے لیے یہ کہا گیا اور یہ کتاب ہی ان پر اندھی ہے اور یہ ان پر اندھی ہے اور یہ, لوگ یہ پکارے جاتے ہیں دور کی جگہ سے کان میں آواز آتی ہے لیکن سمجھتے نہیں اور تحقیق موسا علیہ السلام کو کتاب تو تو اختلاف کیا گیا تھا اس میں بعض نے مانا تھا بعض نے انکار کیا تھا اور یہی حال قرآن کا بھی ہے کل سبقت میں ربک تو قرآن سے اللہ کی کتاب سے انکار چاہیے یہ کہ فوراً معذب ہوتے جواب اور اگر نہ ہوتی یہ بات عذاب کے تاخیر پر پہلے گزری ہوتی تمہارے رب کی جانب سے تو ضرور فیصلہ کیا جاتا ان کے مابین ابھی کے ابھی وہ ان نم لفیشت کے اور بے شک یہ لو شک میں ہے اس قرآن سے مریب ایسا شک کہ جو روز بروز بڑھنے والا ہے اور انہیں بے چین کرنے والا ہے جو کوئی عمل کرے نیک تو فائدہ اس کی اپنی ذات کے لیے ہے اور جو کوئی کرے برائی فالحا تو اس کی سزا اس کی اپنی جان پر ہے وہ مب کب غلام اور نہیں ہے تمہارا رب وہ تھوڑا ظلم کرنے والا بھی لبید اپنے کسی بھی بندے پر